بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے یو صب اللہ ما فی سماواتی و فی عردی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی المالکل القدوس العزیز الحکیم ایسے اللہ کی جو بادشاہ ہے قدوس بہت زیادہ پاک ہے العزیز بہت زیادہ غربے والا ہے الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے ولادی وہ ذات بات فی المی نا جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسول ایسا رسول من جو انہیں میں سے ہے یتل تلاوت کرتا ہے ان پر آیاتی ہی اس کی آیات و ذکیم <وَيُزَكِّهِم> اور ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں پاک کرتا ہے وی الحم الکتاب اور سکھاتا ہے ان کو کتاب الحکمت اور حکمت وہ انکانوں اور بے شک تھے وہ من قبل اس سے پہلے الفی ضلال مبین واد گمراہی میں وہ آ اور کچھ دوسرے ان میں سے لمحہ الحاق و بھیم جو ابھی تک ان سے نہیں ملے بہ العزیز الحکیم اور وہ بہت زیادہ غالب کمال حکمت والا ہے لال کا فضل اللہی اللہ تعالیٰ کا قضل ہے یوتی ہی میں شاہ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہطر العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے ماسر الَّذِينَ ددینہ مثال ان لوگوں کی طورات کا بوجھ لادے گئے, گئے ثم پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا اس گدے کی مثال کی طرح ہے یحم الاسفار جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ بے ایسا ہے ماسر القوم اللہ اس کی مثال کذبوا بیاات اللہ جنوں نے یہ ڈلایا اللہ کی آیات کو واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو بل کہہ دیجئے یا ایوہ اللہ دینا ہادو اے وہ لوگو جو ایمان جو یہودی ہوئے ان ظنت مگر تم گمان کرتے ہو انکم اولیاء اللہی کہ تم اللہ کے دوست ہو من دون الناسی لوگوں کے سوا فتو الن الموت بل پس تم تمنا کرو موت کی انتم صادقین اگر تم سچے ہو ولایت تمنن نونه ابادا اور وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی بما قدمت ايديهم اس وجہ سے جو اگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے والله اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو قل کہہ دیجئے جی اند الموت الذي يقرر هو موت تفرون منه جسے تم بھاگتے ہو فانه ملاقيكم پس بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے ملنے والی ہے سمت اور دوں پھر تم لوٹائے جاؤ گے شہادت کی غیب اور حادر کو جاننے والے کی طرف حکم وہ تم کو خبر دے گا بے ماں کم تم اس چیز کی جو تم عمر کرتے تھے یا ایل دینا آمن وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ادا نودی علی السلاتی. جب ندا دی جائے نماز کے لیے بھی یوم کے دن فصع اللہ ذکر اللہ تو پھر تیری کے ساتھ لکھو اللہ کے ذکر کی طرف وادر البیاں اور چھوڑ دو تجارت کو غالب خیر یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تم اگر تم جانتے ہو قائدہ خودیت اس تو جب مکمل ہو جائے نماز فن تشیرو فل عرضی بس پھیل جاؤ زمین میں وقت بو اور تلاش کرو من فضل اللہ, اللہ کا فضل بد کرو اللہ کا قطیر بہت زیادہ اللہ اللہ کو متفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وہ ادارہ اور تجارت اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت او لہمن یا کھیل تماشا تماشا ان وہ بھاگ جاتے ہیں لوٹ جاتے ہیں الہا اس کی طرف بطارہ ٹوک اور چھوڑ دیتے ہیں آپ تو قائم کھڑا کل کہہ دیجیے ماں انطلّہ ہی جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر ان کو بہتر ہے من اللہ بھی کھیل کود سے تجارت تھی بنت تجارتی اور تجارت سے واللہ و اللہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین رجک دینے والوں میں سے بہترین ہے